بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم احسب الناس ان بن ان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 ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے وہ مینا سول بلّہ عَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن ہی نَصْرٌ مِّن سکا لَيَقُولُنَّ بکل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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاكُمْ مِنْ شَيْءِ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو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 اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اور جو بوجھان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسچ ہوگی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون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 اور کشتی کو اہلِ عالم کے لیے نشانی بنا دیا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ان كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا لا يملكون لكم رزقا عند الرزق له تو تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے اور طوفان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے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 تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تقسیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں فیولی کیا انہوں نے نہیں دیکھا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 وَإِلَيْهِ <تُقُلَبُون> ہی تو جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ما تم جزی نفل اولا فسما وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور تم اس کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ خدا کسی بات تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ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 اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا فما كان جواب قومه الا ان قال قتلوه او حرقوه او حرقوه فانجاهم الله من الن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 بِنَاءَ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بعضا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 اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزک ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا لہو لو کال مجھیز اللہ کی ان پر ایک لوت ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے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 لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِغَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتقب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا في ناديكم ندی فما كان جواب قومه تون کمل قالوا اتنا بعذاب الله بیاض بللہ قالوا اتنا بعذاب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 قال رب القوم لوت نے کہا کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما جسنا ابواہ بل بشوا قَالُوا کالو ان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 بجوز ان کی بیوی بی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی ولم سی ابھیم وا کبھیم دبیم ولا تخلا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 خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ فِي مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے آزاد نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے وَعَادًا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 فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَم بِهِي فَمِنهُم من أَْسَلناَا عَلَيْهِ حاصِبَ وَمِنْهُمنْ أَخَدَتْهُ الصَّيحَة وَمِنْهُم مَنْ خَصَفْنَا بِهِ الْ الأأَوْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ دیا سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا محبر سایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھار نے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا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 الن صلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اي محمد صلى الله عليه واله وسلم یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو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 جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو کلو نفسی تم ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے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 ہمیشہ ان میں رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے اللہ ویمت و کلون جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سمی اللہ علی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 بے شر خدا ہر چیز سے واقف ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِدُونَ